مبارک سینے مبارک اللہ تعالی نے ایک میں خزانہ بنایا اس سینا پاک اندر اللہ تبارک باد نے اپنی تمام امانت میں محفوظ <تصح> اللہ تبارک و تعالی د کلام مجید نظم اور الفال اس سینا مبارک کو بنایا آپ و بتسلیم کلاوت فرمائی عشق درد و سوز جس دی وجہ روحانی طور پہ بندہ ملائکا تو ممتاز ہوتا ہے وہ عشق وہ درد وہ سو وہ معرفت خاصہ وہ بھی نبی پاک نے سینے مبارک چمانت رکھتے پھر کتاب اور حکمت یعنی کتاب اللہ دے معانی مطالب اور فہم وہ بھی اللہ تعالی نے آپ دسی ملا مجمول بہور بن گیا سمندر مل گیا سارے کٹھے نظم پرانی اوتھی عشت رحمانی اوتے بات سے آپ سلاد متسری خدا پاس کرنی نبی پات دنیا تو جانا قدرت کے نظام میں شامل سی ہوں وراست اگے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک سینے تو امانت تو محفوظ کرنی آل او پھر صاحب کرام والے بہ کے کرام کابقہ تیار ہوا جیڑے کئی ایسے مقدس لوگ جیڑے وہ امانت تینے تین چیزوں اپنے سینے پھر واپس نظم قرآن بھی انہوں کو یعنی الفاظ قرآن تلاوت کلاوت کا جنا تعلق ہوتا عشک درد و سوز جس انسان دا دفرشتہ تو فرق بڑھتا ہے وہ عشق اور درد و سوز دی امانت وہ بھی سینے آل آل اور کتاب و حکمت یعنی کتاب دے معانی متعلق کتاب دے معارف اور حکمت وہ بھی سینا مبارک بہتے صحاب ہے گرام خطرہ دنوں گا ایسے بھی ہے سن کہ جڑے نظمے قرآن الفاظ قرآن نہیں سے نتو, سینہ ای پاک کے محفوظ کر ہیں لیکن عشق سے درد اور علم نگوی جڑا علم اور عشق فرشتے علم رکھتے ہیں رکھتے درد نہیں وہ اگلے دن میں پہلی بار بیان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان سیدنا صدیق اکبر خلفا اربا اور دیگر جلیل القدر صاحب کرام آپ علیہ سلادوں والتسلیم دے سینا مبارک دیا چنیا مانتا معفول فرمائیاں حاصل فرمائیاں الفاظ قرآن بھی معفول فرمائے عشق مصطفیٰ حصہ لیا سارا تو نہیں لے سکتے فرسی نہیں کھا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ حصہ انہیں حاصل فرمایا جی جی انہوں دا بانڈا ہے سی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ دن تین چیزاں مراثت تے کی بن گئی تلاوت الفاظ خوران عشق مصطفی یا عشق رحمان کر لو اور علم مصطفی صلی اللہ یہ تین الگ الگ چیزاں بعد سینیا جمع ہو جاتی بعد چھری پھر کئی دو آ گئی وہ بہت ہی کٹ لوگ ہیں جنہ و تین امانت آئی ہیں پہلے ساب ہے کم زیادہ سن اگلے آدار انہوں کی رشوتوں گا سن پھر اسی طرح سلسلہ تقسیم جس میں ہے بن گئے الفاظ قرآن والے وہ لگ کوئی بن گئے مصطفی والے عشق والے درد والے سوز والے ان لگ پائے سوفی درمیش کوئی علم والے بن گئے کہن لگ پائے علماء تین جمع بھی ہو سکتے ہیں دو بھی جمع ہو سکتے ہیں بخرے بخرے بھی ہو سکتے ہیں صرف الفاظ کا ہاف احکام تو بےخبر ہوگی اج بھی ہو سکتا ہے وہ ہاف قرآن تیرے لگتے اج بھی ہو سکتا کہ حافظ بھی ہوا مشک دی دولت اللہ اللہ عشک مارفت بھی رنگیا جا رہے لیکن عالم نہ ہوزرت باد رضی اللہ تعالیٰ میں ایک فقیر اللہ جانا سا میں ان شریعت کے مسلے سکھا سا وہ منہ اللہ جدائی مارفت سکھاؤں جئی سال ہوزیا سال کا بن گیا درد ہے جا گامی لیکن شریعت نہیں شریعت کون سکھا سن باجیل گستاوی مارفت درد عشق کی دولت کون سکھا سا وہ اللہ فکری ہے کئی علماء ماں بھی اکثر مثال موجود ہے علماء ماں درد و عشق در دولت تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی مسلم دینا مبارک دیا کیفیات خلاسا لفظوں میں بیان فرمایا وہ تین کیفیتوں کے پا گیا اور نبی پارک کا خیز پھر انہوں کا وہ بھی زیر. یعنی کیفیت کا اگے اناسہ اگے انتقال آیات ہی پہلا ہوگا سکی ہم دوسرا ہوگا بھائی حل محمد کتاب بابا لکم آئے تیسری تو شان مصطفی اللہ شیر اسلام اسلامہ مفتی محمد فضل عام چشتی سمجھ اللہ تعالی نے روحانی کمالات جڑے ہوتے ہیں نا باتمی کمالات جڑے دش دیر کا گیا نا صورت شکل کد کاٹ ظاہری بناوٹ تو محسوس ہو جاتی ہے لیکن باطنی جو کچھ ہے وہ باطنی دو چیزاں کہ جیڑیاں کمالات اخذ کر دیا باطنی کمالات میں وہ دو بنائی ہیں ایک عقل اور ایک دل جو ہے تعلیم توجہ جی جی تلاوت اور تعلیم کا تعلق آپ تو ساتھ ہے تزکی اور عشق کا تعلق دل اقل دماغ <Boe> روح لطیفہ ربانی دماغ آنے صحیح ہوگئے دماغ ماشاءاللہ بہت زیادہ تگڑا دماغ کا بندہ چند دن کرے ماشاءاللہ الفاظ یاد کرنے کا تعلق کدھر ہوا پڑھنے لگ پہ دماغ اچھا ساشا بہت اچھا علم بن گیا چند دنوں چند سال آلم بن گیا علم کا تعلق کدھر ہوا اشک کی دولت حاصل کرنے واسطے عجیب گل اتال دی نگاہ تالک رکھ دیکملہ ان شاء اللہ تستے عجیب و غریب خالا یتلو عالحم تلاوت کرنے والے یہ بھی نبیوں کے بارے سے تزکیا دل ستھرا کے پاک کرنا اس بھانڈے پاک کرنا تاکہ مخصوص کیفیات اس میں آئیں وہ کیا کیفیات جس کو عشق درد اور سوز سے تعبیر کر جہد دل سیدھا وہ نہ آئے تو دل جڑا ہوا <حسن> علم تلاوت دونوں کا تعلق دماغ سے عقل سے ہوا تزکی اور عشق کا تعلق کس سے ہوا تزکیا اشک ترد سوز نہ لونا جی میں کپڑے ناف کر دیا کئی چیزاں نکلیاں لک... اجکل کلیچی نکل آئی فلانی شا تاکہ کپڑا صاف ہو ایک دل کا میل اتارے قدرت والا جی شاید اتار دا اس کو عشق سے درد آخر یہ دل صاف اقبال فرما اکلو دلو ن نگاہ مرشد اولی ہے اکلو دلو سو نے کتنے نمبر پہ ڈال دیا ہے لیکن کمال ہے ہاں ہاں ہاں اس دور کے دانے شمل اس طبقے کے اس کے قدموں میں نظر آتا فرماتے ہیں اخلو دلو نگاہ سمجھو نگاہ شمراج ہے یہ نگاہ نہیں ہوا تو نظریا ہے ہوا تو ہے سوچ ضرور کہتے ہیں سوچ یہ کہتے ہیں دل اور سوچ تین اقبال ابلی عشق نہ ہو تو شر بھی بت کا دس ہو سمجھ نہیں آئی اکلو دلو نگاہکار مرشد اکلو نگاہ نگار مرشد عشق نہ ہو بائے سبل رہا اور اہل سوشت حق کہ اکلو دل اور نگاہ کو جس میں سیدھے راستے پہ ڈالنا ہوتا ہے وہ ایشوالے صرف اہل فورت نہیں ہوتا ہوں اقل دل نگاہ دار نرشے نے امنی کے لہٰ اگر نہ ہو تو شریعت والے دین والے علم والے وہ بیچارے بت کا کسب تصورات میں تو رہتے ہیں لیکن روح دین سے فارغ ہوتے ہیں وہ اسلام کے بے وقوف دوست بن جاتے ہیں وہ اسلام کو ایسا نقصان پہنچاتے ہیں کہ دانا دشمن سے بھی وہ نہیں پہنچتے اور قربان جانا ایک اسلام کے دوست دوسرا آکڑ والے درد کی وجہ نظریہ سیکریج کر کے بھی سیدھا کر لیں دل کا علاج کر کے بھی میرا موضوع یہ سی کہ وارسی سینے امبیا میں سے صوفیاء کی عظمت کرتے اچے نشارے حافظ بھی وارس عالم بھی وارس سوفی وارث اور چوتھی ہے اتر دین چلایا گئی ہاکم بھی وارس کیونکہ سولہ نبی حاکم بھی سی جی. تو ذکر علادہ کیوں نہیں تھے اس واسطے نہیں کہ تین تو بغیر حکومت ہوں جی تو بغیر ہوگی تو چل ہی ہوتی سمجھ نہیں لگی ہوں دو تعلق یعنی تلاوت ندمے فرن الفاظ علمِ علم علمِ قرآن اس دا تعلق ہے اقل لشک دار دل لال یہ دسو سارے بدن کا بادشاہ کون سونے نبی نے فرمایا ال جا سکے لمبو اللہ اقلب القلب مالک ہزار یہ تمام آزاد کا بادشاہ تے بادشاہ دے نار. یعنی آزاد بدن اجزا جڑا بادشاہ ہے سارے اندلتے. اس بادشاہ دے نار. اس بادشاہ دے بادشاہ دے عشق د دل بادشاہ دینا, عشق بادشاہ اور جیو دل سارے بدن دا بادشاہ ہے اقل بھی یہ تو یہ بادشاہ اس ناڑ تعلق رکھ والا یہ کیفیت خاص جس واسطے اللہ نے عقل ولیم دل بادشاہ عقل ولیم ٹھیک ہے وزیر واسطے رکھ گیا رکھا گیا تھے اس ذات کی علم والی شفت کی تجلی اتے ذات کی تجلی او وہ ایک ہو گئے علم والے ہو گئے دل والے عالم وزیر اللہ دے فکیر بادشاہ کیوں کہ انہوں دا وزیر دل دا بادشاہ کر کے علم والوں جدر مرضی مروڑ دے وزیر بادشاہ پیچھے ٹورنا پہ کر کے آلما فکیر کے پیچھے ٹورنا پہ خاطے نظر دی اللہ سدکے جانا ساڑا پیر میرا آپ تشریف لے جا رہے ہیں دل کے کسر رکھ کی گل کرنے لگا کیونکہ دل میں بادشاہ آپ جا رہے ہیں مریدا کا ہجوم کسر تھیرے ایک دن ایک دیر دل کے اندر خیال آیا کن ہجوم کن مرید ان سرسار پیچھے جا رہے ہیں یہ خیال آئے سارے کلر ملر گئے سرکار کلے رہ گئے وہ پھر خیال سارے نکل کلر گئے کچھ گئے سب آتے ہیں سرکار کلے رہ گئے پاک میری فرمانے مل گیا اصل تیرے دل کے سوال کا جواب تیرے دل جایا میں فورن تباہ کر د پھر سوچے کہٹا کر لیا میں آپ فروان لگے فکیر دے دو انگلوں میں پچاس نے بندیا میں دل چاہے چاہے حالانکہ رب نشان ہے دیش کل دوسرے میرے جس کا دل قبلہ کملا ہوا نا وہ شان آئی فرمان لگے ساڈے پنگل کے بچ جدو پہلی بار سوچی میں اللہ. ادھر بہتر سجنا تعلیم اکل اماض نالند تعلیم دینا شوکھ ہے عشق دینا مدر سرے نے لگنے مدر سر یہ آنے آتے ادھر سبق یاد ہونے تھی چھٹی ادھر یاد ہونی کسی کھاتے کا بنے نہیں فرائی الگ مال فرما دو چیزاں الگ الحدا کر جو ایک ہے دل کی خرابی ایک ہے اقل کی خرابی ایک ہے دل کی معمولی ایک ہے عقل کی معموری اقبال نے بڑی لطیف سی گل کی وہ سن لگا فرم برا نمان برا نمان ذرا آزما کے بہ دور بڑا سمجھنا گل کرنا سمجھ لگی گل برا نمان میں لڑ لین ضروری نکلے تو مامولی چڑا بنا چھ اکلو کر کے اقل تیز کرنا ہو رہا دل آباد کرنا سارا موضوع چلی دس سکتا بیان ہوتے اللہ جی موجود بیان ہوا وہ سن کے پتہ تو لگے گا لیکن میں تھوڑا جہاں حصہ بیان کر دوں دیا ہوں رسبت کی فرشت کو معرفت اور محبت ہے وہ محبت الہی سے خالی نہیں روح محبت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی وہ محبت الہی رکھتے ہیں معرفت رکھتے ہیں لیکن درد نہیں رکھتا <تصفيق> کیوں <تصفيق> کہ درد پیدا ہوتا ہے جدائی سے فراق سے درد کے پیدا ہونے کی علت فراق ہے سبب محبت ہے سبب اور سبب <تصفيق> <تصفيق> کے درمیان علت ہوتی ہے علت اور معلوم کے <تصفيق> <ملت تصفيق> درمیان واسطہ نہیں ہوتا یہ قانون ہے محبت سبب درد دے پیدا ہو لیکن علت نہیں علت فراق سے جدا دے ماں چ محبت ہے اولاد دی پتر جدا ہو جی پر جر ماں دل چ محبت درد پیدا کر دیتی ہے پھر درد دے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گیا کدیاں آس کو اگے چہرہ پیلا پی گیا ہر شہ بن لگ چیتا نہیں خیال ہو پاسے لگی ہے پہنچ میں درد پیدا ہوتا ہے تو یہ ہے بماری دور نور کرج بندہ لبا ہے پھر وہ آدر ہوں درد کا علاج لبا وہ ہوتا ہے وشال ملاپ تو شوق مثال پیدا ہوا شوق وشال پیدا ہوا تو شوق وشال کی وجہ سے پھر شوق تلب پیدا ہوا تو شوق تلب جب پیدا ہوا تو طلب پیدا ہوئی تلب پیدا ہوئی تو طلب کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے تو راستہ شریعت مصطفیٰ ہوا بی, بی رسپٹ پیار کر کے پتر تک جا پہنچی تا. ایک درد پیدا ہوا ایک درد نے یار تک جا پہنچایا کو جب درد دہلی پیدا ہو جی درد ہوتا ہے نبی دے شریعت کے رستے نا. نبی تک پہنچا دینا نبی کے فلے والے بھی پہنچا د کر کے رب پا کے بیٹھا ہوا سمجھ آئی نہیں کہ حکایت کی ترتیب سے ویکو جی بڑی سونی فراک سے درد پیدا ہو درد سے شو کے شو کے وشال سے شو کے تلب شو کے تلب سے تلب تلب سے وثال. لیکن ہمیشہ طلب کے لیے کیوں راستہ ہوتا ہے اور پتہ لگ گیا کہ شریعت کی لوڑ کیوں ہے فقیر شرح تو باہر کیوں نہیں جانا سمجھنے لگی فقیر کیوں شرح تو باہر نہیں جانتا آرف نے پری فرما رسا پاک نبی میں سوچا تھا شاہ شاہ فرما دے فرما مدرسا سر یہ نبی دیچا ایک چشمہ انہیں گھر بنایا چشمہ بنایا مقصود مثال <público> درد بیماری ہے لیکن وہ بیماری ہے اس یار تک پہنچا تک پہنچنے ساریا بیماریاں اوکے تک پہنچا جیسے پہنچ دیا ساریا بیماریاں دور ہو جائیں شریت موٹر ہر So, huh? رستا تے دے. بہت چھوٹا ہے گیٹر ویل سوچی ہے بہت دیکھو so, سارے ڈرائیور بہو سنسان کا آشکا ورگے لوگ بہتری وجہ ہے ہوں بلیکا فرشتے در دولت تو خالی نگر تکلی میرے لوگ مسیح کی نگر تکلی گل سمجھنا والا توجہ مولا مولا رام بسر پڑی ہے باسری تو شروع The woman lives they stand the Hiller Br응et The wall opens in the illusion of God پھر سوچا شروع اقبال یاروں نے سوچ کوئی رابط کی گلو پھر سوچا تو دس رہے بانس تو بانسی بانسی بانس دا ٹوٹا ہوں بانس تو جدا ہوئی درد کی وجہ سے درد بارس دی گئی چھپ گیا جی پتھر چکما اگ یا اج کل ماچس کی تیلی دگ چھپی دس دی گئی رگڑ والا لبے اس چھپی اللہ اللہ ہے مشالا لگے مشالے اگ ہے بانسری اچ جن استقبر کرنے دو, اس دو چیز چاہیے اخرچ دے سینے توریاں چاہیے دوسرا کوئی منہ چاہیے جہاں لے کے پوکے ہو آپ کی روی ہے تو جگ نو جگ نو کی آپ کے رو دو دو چیزوں چاہیے ایک سینا سینا موریاں چاہیے دوسرا روح جدا ہوئی اس کی دی وجہ جدا ہوئی ڈنگ دی وجہ جسم دی وجہ گفلت پیدا جردو پومن سکے جا درد چھٹیا جتی اب چھٹی ہے جدو دنیا دیا چوٹاں مصیبت لگتی پلال کی ہاتھ تھرو پتنی پاتا روح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 ہم تم پر کرم ہے کوئی سال ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسے نہ کے دکھلوتا ہے اس کا آسمان بخل بھی فرمایا بخل دولت ہر ایک ہوئی ہے پر صرف آ جائے ظاہر ہو توجہ ہے ظاہر ہو رہا ہے ختبے بغیر درد نہیں بنتا ہے اوقات لے کہانی پہلی پہلی لکھی بادشاہ وقت شکار شکار شکار کرنا شکار کردہ کردہ لوگ پہلے بادشاہ کا دل پھس گیا اڑ گیا بیمار ہو گئے دن پیا وزیر کرتے بھی نہیں وہ سسنا ایک لو نہیںالمید ہیرے پڑ پیا جائے رشتدار اتولی جدوی واری آئی توجہ پتا لگا لوڑی اب کسی سی خرید لوگ گئی وہ بمار اپنی تھان بیمار اپنی تھان بادشاہ کر حکیم سنیا پر جہا بھی آیا ہے کہ کوٹتی چویٹ کبے ہاتھ کا شکتی شکتی رب آپ رب سے خیر انہیں آستی کا علاج کر بخانے ہیں انہیں اٹھ پایا کسی نے آخر کی مطلب اپنے نظر والے کچھ بھی نہ ہوا بادشاہ سدمے ہوں نفلو تو گیا. خیال درو ٹٹ گیا خالق کر جڑ گیا جا بس بھی گائے مہران تیرے سوا کوئی نہیں مہران سفیا ارتھ لگ گئی سجبے بچیا ارتھ لگی ویس لگی کلابل فکیر حکیم کمل پیاؤ اشارا پیاؤ جا کوئی سمجھ گیا رب وا دلا مولا نے میری فریاد سی اٹھیا دیا فقیر درمیشا کا لباس کے اندر لگاؤ جان والے ہمیشہ لوگوں کی کامیابی قدم چی ہونی ہے جنہوں نے آخلے دن دس دے جاجو پر استعمال واسطے ادب پہلی شخصی فیم لینی خاتم جاگے استقبال کیا گھر نہیں بیٹھا رہا دیکھا کہ نوری چہرا نگر پی دلوں دلوں والا نے سمجھ گیا لے کے گھر آ گیا وہ فکیر کہہ بادشاہ گھبرا رب و کرم ہو گیا دکھ دور ہو دکھ دور لے کے گھر جا بچھایا عزت خدمت کی بادشاہ صاحب فرمان لگا حکیم فکیر من خلوند چاہیے تیری مریض جائی چاہیے کوئی بھی نہ ہو تنہائی مل گئی اللہ دا فقیر نبل فل نبل فل نہیں میرا بیماری چور لگان کا طریقہ کل چور لگنے ملک ہاتھ رکھے بیٹھے کوشش یہ چور لگنے جی دوائیا نالی مراج کو علاج دائیاں یہ کوئی ہوماری ہے تو ہوجائی ہاتھ رکھ کے شہر کے نام لے شروع کر دیتے فلانا شہر فلانا شہر فلانا شہر فلانا چونکہ شہر کی دلکن کروں بت بدل سائی پہنچ گیا گل جو سیلا وہ تین اتنی مل جائے فلانا بندہ فلانا شخص ہے فکیر کو قابل سی وہ بلا لیا سامنے بٹھا دن بعد اٹھنی شروع ہو گئی اٹھنی اٹھنی تیار ہونے دوا داریا دل توڑا وے وہ نہیں ہے نفس کی خواہش والا بن گیا جمال ووٹا دے دیا جمال چٹیاں نہیں لگ چٹیاں لگیاں ساری رات کرو دہاڑیا منہ سک گیا جہی وہ رونا ہے سی چہرے دے جی جسم ہے سی آب تاب وہ ساری دی رہی Oh, لڑی کا پیار ٹوٹنا شروع ہو گیا نفرت الفت نفرت بدلنے شروع ہو گئی کیونکہ حقیقی ہے نہیں حقیقی پیار بلال ورگا یہ ہوتا ہے دا پیار جب مل پہ پیار ہو جل بجتے عشق وجہ جمزور ہوتا ہے فقیر نے دل توڑنا سی الفت نفرت میں بدل گئی فو ہو گیا چور جل چوری فری جیسی چور کی سزا آتی تالک یوسف اسلام اللہ اپنے موڑے لکا دیتا نا پیالہ ہوا پیالہ لے جا آخیا جی برا ہوں کی کریے سرکار نے آخر پھر سڈا تو قانون آ جل پیا لبا یہ سارے کھول ہی رکھا دے لو چلی یوسف نسا وہ سارا ٹبر ملا بادشاہ بناونا سی بادشاہ بناونا سی کی کچھ دینا ساتھ االا چلیں ساری کار لے لو خیر جی انہوں نے اپنے بھرا دار کی گل رہی پرانے زمانے کی گل پہلے نبی پاک تو بھی پہلا کی گل بادشاہ شخص حکیم نے مار در دل چٹ گیا بادشاہ بھی خدمت جا گئی بادشاہ اٹھنا شروع ہو گیا صحیح ہو گیا بادشاہ سہی سارا جگہ بادشاہ سی سارا جگ مولا روم نے دتی مثال حقیقت سمجھا پرماتے نے روح بادشاہ اقل لے کا فلک شکار ہو شکار کرد رب و شریر مروڑ بولیا کتنے تھکے کھانا پھر شکار کرتے عشق دی دولت شکار کرو شکار اش کوئی اکڑتے کیوں رو من جو کچھ میرا عشق سے درد جو کچھ میرے اندر یہ سارے منسوب پورے اگے اگر اکل نہ دل بچارا اپنے کمال نہیں بخا سکتا نہ پا نہ دل آش ہوا اکل اکل گو آش ہو گیا نفس خواہشاں منگ لے نفس کا چسا منگ لکل پچھے ہت عاشق ہوئے نفس آخر چلو نفس آخر اقل میرا راہ پر بنے تاکہ مینو لستا لب لب کے دے روح آس بھی نہ اکلا تیری مہربانی لاؤنی میرے مل جا تاکہ میں اس بادشاہ اس لو اکل لبنی توجہ ہوں جد فکیر مل جائے پیر پی راجا ہو سکے لاڈی تروڑا نچنا کام ہو بادشاہی مر جاوے گا جب کامل <سؤال> مرشی نظر پی وہ اپنی بھی گاہم عباد والے کوئی فائدہ ہے اکڑ پر نفس تو ٹھیک ہے پھر نسلوں میں چلیں الٹا نہ سدا مکھا والے چ لگے براد لگ اس رب اللہ فکین شک نفس ہو جائے اقل نیچے لاؤنے کامیاب دنیا واپس پہ جی دل بعد شاہ کامیاب ہو جاوے پھر دنیا کی بجائے دل وس پڑھا کل کا بعد شا اپنا دل وسا کے بٹھا گیا ہوں جگہ جائے پر دل میں اجاڑا گدی نہیں گوایا کر आंख दिल का लेना लो मुंह का جانے لگ جائے اکڑ گھر بنڈیا موڑا اگلے دل کچھ دو فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کو تح کر تک پہنچے یہ سارے نے یہ کرے تو سوال نہ ندیا مند لا ہوج سے سمجھ آئی نہیں ارے بھائی انسان کی منزل عقل نہیں دل تو بھائی دل کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے سمجھ لیا لیکن تعلیم جو ذکی ہے جو زک کی نبی ان کو صاف کرتا ہے پاک کرتا ہے کس کے ساتھ نگاہ کے ساتھ الحمل کتاب امل حکمت کتاب و حکمت ان کو تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے کتاب و حکمت سکھانا یہ اور ہے اور دل کو صاف کرنا اور عقل صاف ہوئی کتنا پسند توجہ میں مستفیٰ ہو عقل کو صاف کر دیجیے تعلیم ہو تو عقل اس کے مصطفیٰ ہو تو بالکل صاف تجھے کوئی ہو نہیں ہوگی صاف ہوا کی وجہ آپ یہ بندہ ہوگا عقل سو جو دل سدھا رہے رہتا اکل وہ سیٹ ہو گئی اچھے پہلے پٹھا ہی رہی حرام حرام جی خاحش نفس کی پوری ہوچ جا رہے مدد دل چیڑھ بنا گانے پھر بند اللہ تعالی نے کلی ایسا جتا ہے سمجھنے میں تدبیر سارے کو بڑی تدبیر تقدیر ہو جاتی حسین تقدیر کوئی نہیں سی تقدیر حسین کے کمال سی جی وہ تقدیر تقدیر رل جاندی چلی حسین باہر سجنا درخ نبی لفتوں کی وراثت لین سوخی نبی وراس لین سوخی ہے نبی عشق کے تب کیس سو دیش بنا لے اپنا جی اپنا اپنا ا چلو تو مدد کر دل کہ میں نہیں ہے سوش بنا لیتی ہے بے جارت. جارت. اللہ نم اللہ نم کی مطلب اس بارے مکاری نہیں کرتے बाजी <laughs> رکھنی پامی دیا نہیں یہ مطلب جی اگا لیا مترا پتھر موقع شناس رنگ باز سوفی بنیا بگلے کلو مچھلی تم لوگ مچھلی وہ سمجھ نہیں مرا کو پتھر نہیں پہا برواد کا کرو چاہیے بن گیا بیٹھا یہ پہاڑ ہو گیا روپ بچاوے صرف یار جنوبی روپ بچایا تیرے ملنے تو روپ بٹا سکیں اپنے چوکے بنا روپ بچا کلاک چھوٹے روپئے فکیر کیوں سیاسو ایسے میرے علی برگے وہ جڑے قرآن بھی ہو جانے کہ تک جو مل جائے تو سونا من اللہ یہ بہت گھٹ تے فیر خالی لیکن ہےارش نبی ہاں لفظوں ہافز دا ادب رکھ لفظ بھی تو ادروں آئے ہر نظردار کی رب مرضی اپنی گا لیکن تیرے ایڈا احسان کا ہے نبیت ایک محفوظ کر کے بچوں کی ایکست لے کے درجیات توجہ حکیم بنے بندہ ہر درجے کو ہر درجے کو اس کے مرتبے میں رکھ کر مانے ہر طبقے کو اس کے درجے میں رکھ کر مانیں لیکن انہیں یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف بڑھ کے پہلے پیر کی محبت کا گستاف کی میں بڑھتا ہے کوئی سہسبادی محبت پہلے پیر کا گستاف بڑھتا ہے ارے بھائی محبت کا یہ نقاضہ نہیں کہ اور گستافی پیدا ہو جائے ہاں محبت کا یہی مطلب ہے کہ ہر ایک کو اس کے مرتبے میں رکھ کر اس سے پیار کر اسلام مفتی فضل چشتی صاحب ایک مطلب میٹھی اس واسطے ہاف نو حالت نہ لب جائے ہر کسی جی تینوں آشک لب گیا فکر لب گئے اللہ والا درد والا جی ایک وراست ہی جل گئی او درد توز آئی تو پھر دنیا جگہ آئی جی دوسرے لب جان تو تینے کٹیاں ہو جان کئی بیچارے ادر آ لے کے انہیں ڈنڈ لا دیتی کی لینا تو تو اتلا جہان گلے تو اپنی کھوپڑی چار مسلے رکھ کے تھلے کچھ بھی نہیں تو اس واسطے کہ نوی سونا یہ رنگ بھی رکھ دا سی یہ رنگ بھی رکھتا اتلا لے کے تھلے جہان تو ہاتھ بیٹھی بیٹھا ہے اللہ دیا بند چڑک ایمان جی یہ کے پھر اگو نمے نمے موضوع ہر ایک بلا میرا ایک نواں موضوع جڑ جڑا وہ پیچھے پہ جا پھر ایک پکڑ چاہیے نمن جی لکھنے جہان لا مطلب میں مقصد شروع وہ اللہ ابھی فکیر پیار کردال ہوتا ہے جیتے بھی کوئی شہر وسیا ویکیا پتا لگا پہلے اتنے لگل سی بابا گاؤں بیٹھا سا بابے کی وجہ سے میلے ہی لگ گیا شہر یہوی تھانا بچارا رات گزارنی جی بچارا چیٹے بہ دیا سا سکیا ہو سکتا دہائی گزار مہینے گزار کے اکل والے کٹھا کار کے جگ بسا معلوم ہونا دل دل کا سب کا یہاں کا غلام رکھ کے قیامت سال دن یہ گلامی چواز